بسم اللہ الرحمن الرحیم پروٹوکول انگریز جو بدبودار تحفے اپنی وراثت میں چھوڑ کر گیا ہے ان میں سے ایک پروٹوکول بھی ہے اس بیماری نے انسان کو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا ذلیل غلام بنا رکھا ہے اور اس کا اہتمام سرکاری اداروں میں فرض عبادت سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے آج منگل کے دن جیل کے سپرنٹنڈنٹ صاحب جیل کے وارڈوں اور بیرکوں کا دورہ کرتے ہیں ان کا یہ دورہ جیل ملازمین پر دل کے دورے کی طرح شدید اور شاق ہوتا ہے صبح فجر کے وقت سے ہی قیدیوں کو مشقت کی بےگار پر لگا دیے جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پوری جیل پر صفائی کا بخار سوار ہے تمزور قیدی سردی کے موسم میں صبح صبح پانی سے فرش کو دھوتے اور رگڑتے وقت زیر لب جو گالیاں دیتے ہیں وہ اگر نشر ہو جائیں تو پروٹوکول کا حشر نکل جائے صبح نو بجتے ہی پوری جیل الرٹ ہو جاتی ہے ملازمین دھڑکتے دل کے ساتھ بار بار اپنے وارڈ کا جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی کمی یا کوتاہی صاحب کو نظر نہ آ جائے دس یا گیارہ بجے اگر صاحب آ جائے تو پھر زوردار سلوٹ کے ساتھ اس کا استقبال ہوتا ہے یہ سارا وقت جیل ملازمین پر بہت بھاری گزرتا ہے وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں بغیر سنیں یہ سر کہتے ہیں اور حواسی میں اپنا سب کچھ بھلائے پھرتے ہیں اگر جھڑکی نہ پڑی اور صاحب خیر خیریت سے واپس دفتر چلا گیا تو ہر کوئی لمبا سانس لے کر اطمینان کا اظہار کرتا ہے ہائی کاش اس خوف احترام اکرام اور احتیاط کا کچھ حصہ کسی بندے کو اپنے رب کے بارے میں نصیب ہو جائے